فالحمد لله وكفا وسلاما على عباده الذين اشتفا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين معی رو سفی اجمائی ہماری بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ حَافِدُونَ صدق الله العظيم وعلی وعلی آج کے جلس میں موجود تمام طرح علماء کرام برادران اسلام اور پردوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ سن رہی دینی معامل میں ابھی ابھی مرموب کی یہ کیا اس کے تیس طلبہ عرویز نے قرآن کریم کی اکیس مکمل فرمائی یقیناً آج کن سے کے جتنے ذمہ دار اور اہم اشخاص ہوں گے وہ تمام دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوں گے برسوں پہلے لگائے ہوئے یہ تناور طرف کے پھل تو آ ہی رہے تھے لیکن ان کی شاخوں میں بھی پھل آنا شروع ہو گئے آج اس شاپ میں کو نن تیس اوپاس دیے امت کی خدمت میں یہ بہت بڑا گھیا پیش کیا جن بچوں نے آج حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے میں ان کے اساتذہ ذمہ داران محترمی حضرت حافظ یونس صاحب مولانا عمران صاحب حضرت مولانا بلاؤ صاحب اور یہ بچوں کے اساتذہ کرم کو اولنند مبارکباد پیش کرتا ہوں سانیہ ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسکول اس کی ذمہ داریاں کے ساتھ اور اسکول اس کے اندر داخلے کے ساتھ پرانے کریم کے جد کی بھی قیادت حاصل کی میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر پرانے کریم کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کا دور جاری رکھنا اور آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی اولاد کو بی پڑھانے کے لیے اور قرآن کریم کی حفظ کے لیے ہمارے ادارے کے حوالے کیا آج ادارے نے اپنا جوہر آپ کے سامنے رکھا پندرہ پروگرام کے ذریعے سے مدرسہ کیا کر رہا ہے اور مدرسے کی کارگزاری کیا ہے طلباء اور طالبات کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں वो पूरी कारकर्दगी का नमूना आपके सामने पेश हुआ इदारा एक फर्द का नाम नहीं है इदारा कंस्ट्रक्टिव मेहनत का नाम है इदारा कलेक्टिव मेहनत का नाम है इदारा इज्तमी मेहनत का नाम है جس میں ہر अपनी جگہ پر کام کر رہا ہوتا ہے جیسے مشین کی ہر कल اور مشین کا ہر چکر اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے جیسے سائیکل ہوتا ہے سائیکل میں टायर भी अपना काम करता है व्हील भी अपना काम करता है और छोटी सी वाल्ट्यूब भी अपना काम करती है कोई अगर यू करे ये चार की वाल ट्यूब का क्या काम है पूरी सैकल रख देनी पड़ेगी इस तरह इदारे में एक तरफ जिम्मेदार पैसा लाते हैं तलबा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं मुदिंदी उनकी निगरानी करते हैं इमारत की देखरेख करना एक काम होता है महीने के किनारे पर पढ़ाने वालों को तनख्वाह देना एक काम होता है और ये सब मिलकर जो काम होता इस है उसका नाम इदारा है इदारा एक पर्द का नाम नहीं है इदारा ये तमाम लोगों से मिलकर चलता है जैसे क्रिकेट की टीम होती है विकेट कीपर भी अपना काम करता है फील्डर भी अपना काम करता है प्लेयर भी अपना काम करता है बॉलर भी अपना काम करता है اس طرح ادارے میں سب सब کام کرتے ہیں انہیں. تب جا کر کے ادارہ ادارہ بنتا ہے اور وہ ادارہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ ادارہ پھل دے سکتا ہے اور وہ ادارہ سبر آور بنتا ہے بچوں نے اسکول کے ساتھ ٹھیک کر کے یہ سابق کیا کہ اللہ نے ان کو بھرپور صلاحیت دی ہے اور ان میں اتنی استعداد ہے کہ وہ اسکول کو بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اور وہ قرآن کریم بھی یاد کر سکتے ہیں یہ سلسلہ اگر ہر جگہ چلتا رہا تو ہر بستی میں ہزاروں کے اعتبار سے ان شاء اللہ ہوں گے اور پرانے کریم پر اعتراض کرنے والوں کی گولتی بند ہو جائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ اسکول کے ساتھ بچہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے یہ تیس ننوے بچوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم اسکول بھی پڑھیں گے اور ہم عالم دین بھی بنیں گے اب ان کے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا रतनपुर गया था उन पचास बच्चों ने पुराने करीम खत्म किया इनमें से पांच बच्चे आलिम थे उन्होंने सनद आलिमियत ले ली और वो सनद लेने के बाद हिप करने के लिए बैठे और वो पांच आलिमों ने हिप की सनद हासिल की एक एक तो मुझे अजीब लगे साठ साल की उम्र में वो शारी हो है। उनकी कॉरी है पत्थर तोड़ने की लाखों रुपये उनके पास में। और वो बड़े मालदार आदमी हैं लेकिन उन्होंने अपना सब कारोबार छोड़कर बीज के लिए कुर्बानी दी मदरसे में सोलह सोलह साल के बच्चों के साथ बैठकर उन्होंने तालिब रेल भी की और आज साठ साल की उम्र में सनदरा हासिल करने वाले हैं गैर हाजिरी भी उन्होंने नहीं की ये छोटे बच्चों के साथ बैठकर मदरसे में खाया हालांकि वो सेठ आदमी मालदार आदमी लेकिन रेल की झुंड اور دین کی طلب اور دین کی جستجو انسان کو بیٹھنے نہیں دے دی سب چیزوں سے فائل ہو گئے اور دین کے کام میں اپنے آنکھ کو لگا دیا حضرت مولانا عمران صاحب نے فرمایا دارو لوگ کنز مربوط کی پینتالیس سے زیادہ شاخیں ہیں یہ درخت چھوٹا دینی ہے یہ ہٹا دار درخت ہے یہ درخت بڑی شاخیں رکھتا ہے اور ہر شاخ کو پانی کن سے مروب سے ملتا ہے تنخواہیں وہیں سے ملتی ہیں اور یہ سب باہر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حضرت شیخ علامہ محمد اللہ کی برکت ہے کہ اتنا بڑا ادارہ اور اتنا کام ہو رہا ہے ایک سونے میں بیٹھ کر بہاری نقوص جیسی حدیث کی زبردست کتابیں تھی کہ جس کو پڑھنے سے کوئی بھی حدیث کا طالب مستقبل نہیں ہو سکتا اس شہر کے رہنے والے تھے آران فرمان ہے کتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا آج بھی علماء یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں آج بھی آپ کے شہر کی زینت اور آپ کے شہر کی رونق حضرت مولانا قاطر صاحب پٹنی دامد برکات وہ بیٹھے میں دار العلوم ندوۃ العلما میں بشاق کے بیچ میں دھورم دھر اور متبادل के کے بیچ میں انہوں نے نظام مدرسہ سنبھالا ہوا ہے اتنے بڑے ادارے کو اپنے علم سے فیض یاب کر رہے ہیں میں عرض کروں گا کہ تعلیم بالغان بھی شروع کی جائے بڑے طلبا جو اسکولیں جا چکے ہیں کالج جا چکے ہیں अब वो कुरान भूल चुके हैं क्योंकि हमारे यहां तकलीफ यह भी है कि जब कुरान पढ़ने के बच्चे समझते हैं आगे अब कोई तालीम नहीं है इस बिना पर दुनिया में लग जाते हैं एक मरतबा कुरान करीम मक्तब ने खत्म कर लिया फिर पढ़ने की नौबत नहीं आती ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूँगा आपके यहाँ ओलमा मदरसे और मस्जिदों की कोई कमी नहीं है बेदार हो जाओ जाग जाओ माओ बहनों आप भी ईन हासिल करो जो मदरसे चल रहे हैं अभी वहां जाओ अपना कुरान सही करो कुरान करीम को सही पढ़ने का हुक्म है तजमीज के साथ पढ़ने का हुक्म है बड़ी उम्र में भी हम पढ़ सकते हैं کوئی پڑھنے سے روک نہیں سکتا اور کوئی دماغی تکلیف نہیں ہے موبائل چلانا اس سے مشکل کام ہے انٹرنیٹ چلانا اس سے مشکل کام ہے یو ٹیوب چلانا اس سے مشکل کام ہے لیکن ہمارے بوڑھے لوگ یو ٹیوب چلاتے ہیں اور فیس بک چلاتے ہیں انٹرنیٹ چلاتے ہیں اور لیپ چلاتے ہیں قرآن تو بہت آسان ہے یاد کرو پڑھو گھر میں تلاوت شروع کرو اگر چاہتے ہو کہ گھر میں قرآن کا نزول ہو ہو جائے چاہتے ہو کہ دھر میں رحمتوں کا نزول ہو جائے تو گھر میں قرآن پڑھو ماں بہنوں کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے جب تلاوت نہیں ہوگی تو برکت کہاں سے آئے گی جب گھر میں نماز نہیں ہوگی تو برکتیں کہاں سے آئیں گی رحمتیں کہاں سے اتریں گی حدیث ہے اس سلسلے میں حضرت ابن ربی اللہ تعالیٰ ہو جلیل القدر صحابی ہیں وہ تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے صحاب کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو تحجد نہ پڑھتا ہو آج ہمارا عالم یہ ہے بن وقتہ نمازوں کے ہم پاگل نہیں ہیں ہماری مسجدیں خالی ہیں آپ کی مسجدیں پکار رہی ہیں ایک سو پچاس مسجدوں کو آباد کیجیے اللہ دوسری غیر آباد مسجدوں کو بھی آباد کر دیں گے جو کمیٹی غیر آباد مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتی ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں ان کو شاباشی دیتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی کو اللہ ہمت عطا فرمائے تین سو مساج پتن کے اندر شروع ہو جانی چاہیے اور ہر ایک میں دین کی محنت ہونی چاہیے اور ہر ایک میں دین کا کام ہونا چاہیے دوستو یہ جی ہر مسلمان کی فکر ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو صدر صحابی میں تحجد پڑھ رہے ہیں ایک طرف بچے کو لٹایا ہے ایک طرف گھوڑا باندھا ازوان ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لمبی صورت پڑھ رہے ہیں صحابہ چھوٹی نماز نہیں پڑھتے تھے غلوت میں لمبی نمازیں پڑھتے تھے جلوت میں مختصر نمازیں پڑھاتے تھے سرکار نے فرمایا جو قوم کی امامت کرے وہ حل کی نماز پڑھائے لیکن خلوت میں لمبی نمازیں سرکار بھی پڑھتے ہیں اور صحابہ بھی پڑھتے ہیں اور گھر میں صحابیات بھی پڑھتی ہیں حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا یہ گھوڑا بدک رہا ہے کیوں بدک رہا ہے یہ گھوڑا तो तोड़ मेरे बेटे को कुचल न डाले ख्याल तो रखना चाहिए न एहतियात करना चाहिए नमाज को मुख्तर किया क्योंकि काफी लंबी नमाज तो वह पढ़ चुके थे नमाज मुख्तसर कर दी सलाम फेर दिया बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद इधर देखता کوئی وجہ گھوڑے کے بگڑنے کی سمجھ میں نہیں آئی پھر آسمان کی طرف دیکھا آسمان پر چراغوں کا سائےبان دیکھا روشنیوں کا ایک چر دیکھا حیران ہو گیا یہ کیا روشنیاں ہے جو آسمان پر جا رہی یہ کیا چراغ ہے جو آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں واقعہ سمجھ میں نہیں آیا ہے معام سمجھ میں نہیں آیا سرورت فخر موجودات شکیل رحمت اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت افرست میں فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے نماز با جماعت ادا کی سرکار کے ساتھ صحابہ کرام جماعت کے بڑے پابند تھے نماز کے بڑے پابند تھے ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر امت صبح کی نماز میں اتنی بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جائے جتنا یہ امت, کو اللہ دے گا امت کا گا عرب میں بھی, چھا جائیں گے یہ میں بھی چھا جائیں گے پوری دنیا میں ان کا فرحرا لہرائے گا لیکن آج ہم نے فجر کی نماز میں ڈھیلا پن اختیار کر कर اس لیے بیان جو ہوتا ہے وہ تو نفی چیز ہے وہ تو مستحب ہے لیکن فجر کی نماز فرض ہے یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے کسی بیان کی وجہ سے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا سرو دور سے ماں کہنے بھی سنے کتنی اہم بات سرکار نے بیان فرمائی سرکار نے فرمایا تمہاری کلاوتیں کریم قرآن کرنے پر رحمتیں نازل ہو رہی تھی سکیاں نازل ہو رہا تھا لیکن گھوڑا بدک گیا تم نے کلاوت ختم کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ روشنیاں اوپر چلی گئی سکینا اور نحمدیں واپس چلی گئی اگر تم پڑھتے رہتے تلاوت کرتے رہتے تو میں فجر کی نماز کے بعد تمہارے گھر میں تلاوت کے قرآن کریم پر رحمتوں کا اترنا آنکھوں سے سنا دے کران کو دکھنا دیتا اس سے یہ پتا چلا کہ آج ہمارے گھر میں جمناد کا اثر ہے ویسے تو فارغ نہیں ہے رجوع ہو جائے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو روزانہ گھر میں تلاوت قرآن کرو آپ پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ एक छोटे बच्चे से सवाल किया कि बेटा तुम मस्जिद में नहीं आता उसने कहा मौलाना मेरे अफबा भी नहीं, नहीं आते तो फिर मेरे वालिक साहब ने सवाल किया कि बेटा अफवाह तो मसरूफ रहते हैं काम में रहते हैं आज तकनीर की बात ये है कि हमारे पास सब काम के लिए टाइम है नहीं है तो नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है جس کا سوال قیامت کے دن سب سے پہلے ہونے والا ماں بہنوں یاد رکھو آپ کے چاروں طرف سے عذام کی آوازیں آ رہی ہیں سب کام چھوڑ دو اگر نماز پڑھنے کے لائق ہو اپنے گھر کو رانی بناؤ گھر میں رحمتوں کی نزولی کا انتظام کرو گھر سے شیاتی کو بگاؤ میرے والد صاحب کو ایک جگہ لے جایا گیا घर वाला कह रहा था हजरत में घर में परेशान घर में पैसा नजर नहीं आता घर में हैरानी है घर में दाखिल होता हूँ तो दिल परेशान रहता है दिल बेचैन रहता है है घर अक्षल के बेटिए उसके घर पहुँचे जब घर पहुँचे तो उसकी खिड़की के अंदर मस्जिद का माइंड सिट था और अजान हो रही थी मेरे वाल साहब ने पूछा अजान की आवाज कितनी मरकब आती है फरमाया पांचों टाइम आती है तुम नमाज कितने टाइम पढ़ते हो कहा नहीं पढ़ता मैं नमाज अजान के लिए फिट करवाया लेकिन मैंने खुद नमाज नहीं पढ़ता मेरे वालिद साहब ने फरमाया जहाँ अजान होती है हजीब का मजमून ये है शैतान वहां से कोसों दूर भाग जाता है घर में अजान हो रही हो تو تیرے گھر میں شیطان ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا پھر بھی تو پریشان ہے اس لیے کہ تو نماز ادا نہیں کرتا تو نماز کی پابندی نہیں کرتا یہ تاپ پر بہترین قرآن رکھا ہے لیکن کبھی کلاوت نہیں ہے قرآن کریم کی تھی جہیز کے اندر کوئی جہیز ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ماں اپنے بچی کو قرآن شریف کر دیتی ہو. کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنی بچی کو تصویر نہ دیتی ہو کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنی بچی کو نہ دیتی ہو. لیکن یہ تین چیزیں دیکھ کر تلقین نہیں کرتی کہ یہ قرآن پڑا نہ رہ جائے ورنہ اللہ کا رسول کل اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا قرآن شکایت کرے گا رسول اللہ کے دربار میں میں قرآن دے کے آیا تھا لیکن امت نے قرآن کو بالائے کام رکھ دیا اس لیے یہ بچے جنہوں نے قرآن의 قرآن의 قرآن کریم یاد کیا ہے یہ تیس گھروں کو چمکانے والے ہیں گھروں میں بلاوت میرے پیارے بچوں شروع کر دینا کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ بولو اور پوری پابندی کے ساتھ مدرسے آؤ گے کہ نہیں انشاءاللہ ضرور آؤ تمہیں صنعت بھی دی جائے گی تمہیں حافظ بھی کہا جائے گا آگے جا کر تم کو کروڑ پتی لوگوں کا امام بننا ہے تیچھے کروڑ پتی کھڑا ہوگا آگے سترہ سال کا انعام کھڑا ہوگا اس کے پیشے لوگ قرآن سن رہے ہوں گے. اللہ نے تھا وہ اب تم کو مزہ کرنے کے عمر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نحن نزلنا یہ ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں حفاظت کی شکل کیا ہے پرماتے نے حفاظت کی شکل اللہ نے یہ رکھی ہے اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو اللہ نے لے لیا اس کو کھول دیا اور اس کے اندر اپنا قرآن کریم رکھ دیا گھروں میں تلاوت کرو گھروں میں تلاوت کرو گھروں میں قرآن کریم کو پڑھو تاک رکھنے کی چیز نہیں ہے قرآن قرآن کریم پڑھنے کی چیز, ہے, پران پڑھنے کی چیز ہے اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھاؤ حدیث پاک نے فرمایا بچہ جب بولنا شروع کر دے اور اچھی طرح بولنا شروع کرے پہلا کام یہ کرو کہ بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دو اسے قرآن کریم پڑھاؤ پڑھا سات سال کا ہو جائے بچہ اسے نماز کی تلقین کرو اسے نماز کی ترغیب دو میں کہہ رہا تھا میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا کہاں ابا نماز نہیں پڑھتا پھر میرے والد صاحب نے سوال کیا اپ نماز نہیں پھ لیکن پڑھا کرنا جواب کیا میری امی بھی نماز نہیں پڑھتی بچہ کیا کہہ رہا ہے میرے والد صاحب نے فرمایا بچہ اصل میں شکایت کر رہا ہے شکایت کے مولانا میرے گھر میں دین والا ماحول نہیں ہے میرے گھر میں پرانے کریم والا ماحول نہیں ہے میرے گھر میں مسلح بکھتا ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے دیکھ کر نمازی بن جاؤں گا میں کہاں دیکھ کر نماز پڑھنے والا بنوں گا میں جا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے منو کو بہت سوچار والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرس کو بچاؤ آپ سے کہاں ہے آپ چاروں طرف گنہوں کی آگ ہے اوپر دیکھو آگ میں نیچے دیکھو آگ میں سامنے دیکھو آنکھوں کے گناہ میں کے گناہ ہیں زبان کے گناہ ہیں کے گناہ ہیں یہ گناہوں کی آپ کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں ہماری اولادیں رہ گئی رہ ہیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ فرماتے ہیں بچاؤ ان کو آپ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ ایک واقعہ سناؤ بچوں نے اسکول کے ساتھ قرآن کریم نیوز کیا سلطان محمود بیگڑا جو گجرات کے سلطان گزرے ہیں گجرات کے بادشاہ گزرے ہیں ان کے محل کے اندر رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کراری سنائی جا رہی ہے ان کا بیٹا خلیم خان وہ بھی سن رہا تھا وہ بڑودا کی گادی کا ذمہ دار تھا بڑودا کا گورنر تھا خلیم خان और सुल्तान महमूद बेगड़ा वहां अहमदाबाद के अंदर से, अब नमाज हो रही है तरावी की तरावी की नमाज के बाद एक आलिम से रोजाना बयान करवा थे आलिम ने खड़े होकर बयान किया कि जिसका बच्चा हाफि कुरान हो जाएगा उसका आलम यह होगा कि वो अपने ऐसे दस रिश्तेदारों की जिनके लिए झरना वाजिब हो चुकी होगी सिफारिश करेगा तो आग निकल गई सुल्तान मोहम्मद बेबड़े ने कहा काश मेरी औलाद में भी कोई ऐसा होता कि जिसने ये न्यामत को सीने में लिया होता याद किया होता मेरा भी बेड़ा पार हो गया होता मेरा भी जनत का दाखिला यकीनी बन गया होगा کیا اچھا ہوگا کہ میرا کوئی بیٹا قرآن کریم یاد کر لے گا سلیم خان نے اس بات کو سنا رمضان المبارک ختم ہو گئی بیٹا چلا گیا بڑودا سے سلطنت سنبھالنے کے لیے اور وہاں دن کو گورنمنٹ کا کام کرتا تھا حکومت کا کام کرتا تھا نظام سلطنت سنبھالتا تھا اور رات کے وقت جان کر قرآن کریم یاد کرتا تھا جاگتا اور پرانے کریم یاد کرتا بڑی عمر ہے پرانے کریم یاد کرتا اب میں لالی آ گئی لال لال رہنے لگی آنکھیں یونانی طبیبوں کو بلایا گیا انہوں نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ سلطان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے خالی ایک پریشانی نے رات کو جاگنا چھوڑ دے ان کو نیند نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کی آخر یہ سونا شروع کر دیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھیک جائے گی مسکرائے علی خان لیکن ڈھائی سالوں تک راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کا سلام یاد کیا قرآن کریم یاد کیا بڑی عمر میں یاد کیا بڑی عمر میں بھی اللہ میرے والد صاحب نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا. حضرت قاسم العلوم نام اللہ علیہ نے بڑی عمر میں قرآن کریم یاد کیا روزانہ دوا تارا یاد کرتے تھے اور رات کو جہاز کے اندر بڑی عمر ہونے کے باوجود ہمارے اکاطر پر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں کچھ ادا کرنا ایک بات جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی لکھی اپنی تصویر میں کہ جو کثرآ پڑھتا رہے گا. بڑا آ جائے گا لیکن اس کا دماغ معروف نہیں ہوگا اس کا دماغ حاضر میں لاز... کی کی زمانے میں دیکھا کہ خالی آواز سے پہچان لیتے تھے فلان صاحب ہیں فلان جگہ سے آئے ہیں کتنے سال پہلے ملاقات ہوئی تھی فلان جگہ ملے تھے پوری تفکیل بیان کرتے اور کا بندہ قرآن روزانہ پڑھتا تھا لیکن قرآن سے عشق کرنے والوں کو اس کے بغیر سکون کہاں مل سکتا ہے اس بنا پر ایک روزانہ سنانے والا رکھا تھا اور ایک تفریح سنانے والا لکھا رکھا تھا آپ کے یہاں میں نے سنا حضرت مولانا عبد القادر صاحب دامد برکھا تو انہوں نے تھی اور رمضان میں اس کی تصویر سنائی حضرت مولانا عمران صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی جامع مسجد میں تفریح قرآن سناتے ہیں ہمیں جانا چاہیے اس میں حصہ لینا چاہیے مسجد کو لبریز کر دینا چاہیے تاکہ یہ بزرگوں کو زیادہ پرانے کا زیادہ دینے کا شوق پیدا ہو جائے مفتی صاحب قرآن کریم کی تفتیر سن رہے تھے سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے لیکن آخری وقت تک دماغ بالکل حاضر تھا ڈھائی سال میں خلیم خان نے قرآن یاد کر لیا یاد کرنے کے بعد پھر آ گئے احمد آباد کہا اس سال ترنت سنائے گا سلطان محمود نے کہا قرآن کون سنائے گا اس سال خلیف خان نے کہا اب جان میں سناؤں گا قرآن ہو تم کیسے سنا سکتے ہو خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا اور جب پہلی رمضان ہوئی شاندار طرح سنانا شروع کیا پورے محل میں دھوم مچ گئی پندرہ دن کے بعد باپ داروں پکار رہنے لگا ارے بیٹا میری امید پوری کر دی وہ حدیث کئی سال پہلے سنی تھی نے اس کو پار لگا دیا تو بڑودا نہیں پورے بنانے جانے کے لائق ہے تھی قرآن سینے میں ادارا ہے بڑی عمر نے کلام یاد کیا ہے بڑی عمر میں تمہیں قرآن یاد کیا ہے میں اپنی گدی چھوڑ دیتا ہوں ہاتھ سے میں قرآن ہے تو میری گلتی پر بیٹھنے کے لئے عرض کر رہا تھا بہت بڑی نعمت ہے جو ان بچوں میں حاصل کیا ہے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے دوستو اللہ تعالیٰ ان لنوں کی قدر کرنے کی محقید ادا فرمائے اور جو ادارے اس پر محنت کر رہے ہیں کو اللہ تعالیٰ آن سے نوازے جو حضرات اس کے پیشے اپنا خون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر مجھے بتایا گیا کہ مہینے میں ایک مرتبہ ایک جگہ خواتین کے لیے بھی تفصیل ہوتی ہے میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تفریح میں ضرور جائیں قرآن کو اپنے اندر پیدا کریں اور پھر پرانے ترین کے افکار پر عمل کا جلدہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے میرے بچوں مدرسے کو لاگن پکڑو مدرسے کا آباد کرو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کروائے گا اور جنہوں نے مدرسے کے لیے جی کھول کر اپنے مال لگائے ہیں اپنی کوششیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی ان کو بہترین بدل فرمائے میں تمام ہی ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہوئے والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے حفاظِ قرآنِ قرآنِ قرآنِ قرآن کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا وہاں سے لا رہی جنا محمد وعلا اللہم نووح قلوبنا بلونی بل قرآن وزجین اخلاقنا بلونی بل قرآن وادخلنا الجنہ بلقرآن ونجدنا من النار بلقرآن اللہم جعلی قرآن, قرآن رضی قلوبنا ودور صدورنا ولحاب حمومنا وغومنا اللہم علم علم صلاوات القرآن وذکرکا وشکرکا وحسن عبادت اللہم لا معنی لما تیت ولا معنی لما منا ولا راتنا ما قضى ولا انساع الذنب بن الكذب اللهم ارحم صحتنا في قويرنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم وجعل لنا اماما ونورا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ذكرنا منهم نسينا وعلمنا منهم جهلنا ورزقنا تلاوته وانا نها وجعل لنا فج اے اللہ ہمارے و معاف وہاں فرماوں سے ضرور فرما جن بچوں نے قرآن کریم یاد کیا اے اللہ ان کے سینوں میں طاقت نے حیات قرآن کریم کو جمع دی اس کا غور کرنے اور اس کی قدر کرنے کی کافی زدہ فرما اے اللہ ہمیں بھی ان کا قدردان بنا اللہ ہمیں ان اداروں سے محبت ادا فرما اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو قرآن کریم گفٹ کرانے والا بنا اے اللہ ان کو قرآن کریم سے شگف آدار فرما اے اللہ قرآن کریم سے عشق ادا اللہ گھروں میں تلاوت سے سلسلے کو جانی فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور فرما دے نورانی فرما دے اے اللہ گھروں میں ماں کو نماز کی کی کے ادا فرما فردوں کی ترفیب ادا فرما اللہ بچیوں کو علم الدین سے مالا مال فرما اللہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ مزید علوم سے مالا مال فرما مربوط کو آباد فرما کرنے والوں کو آباد فرما اس کا خیال رکھنے والوں کو دنیا آخرت میں بہترین پتی ادا فرما اللہ آج کی اسی ذات کو اپنے فضل سے قبول فرما اللہ قرآن کریم کے حق میں جب پرتانی ہم سے ہو گئی ہو اے اللہ اس کو تم کو دانہ فرمہ اے اللہ جو دعائیں ہم سے قبول کرم حبیبک اللہ عبداللہ کی برکت سے قبول فرما بے رحمتی گیا انا